سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا ارشاد پاک ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص صبح دس مرتبہ اور شام دس مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے کل بروز قیامت اسے میری شفاعت نصیب ہوگی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علی و بارک وسلم محتراؤں پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد ہم ہفتہ وار سلسلہ خوابوں کی تعبیریں مدنی چینل کا سلسلہ ہے اس میں ہم حاضر ہیں اور الحمدللہ یہ سلسلہ ہر بدھ کو رات آٹھ بجے سے لے کر نو بجے تک براہ راست نشر کیا جاتا ہے اس سلسلے میں آپ جو ہمیں کال ریکارڈ کرواتے ہیں جو اپنے خواب بیان کرتے ہیں ہم انہیں شامل کرتے ہیں اور اس سلسلے میں ان کی تعبیر بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف کالس کے ضمن میں ہمیں احادیث پاک قرآن پاک کی آیات علماء کرام کے مختلف مدنی پھول بھی سننے کو ملتے ہیں جیسا کہ ابتداء میں ہی میں نے جو حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا کتنا زبردست فرمان ہے کہ دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑھیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم انشاءاللہ شاء اللہ قیامت کے روز ہماری شفات فرمائیں گے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وََ وسلم کی شفاعت یقینا زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ جس کی آپ شفاعت فرما دیں گے جس مسلمان کی آپ شفاعت فرما دیں گے وہ داخل جنت ہو جائے گا اور ہر مسلمان کی ہر مومن کی یہی خواہش ہے کہ وہ دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر رخصت ہو اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں اور اگر یہی جنت کا داخلہ بلا حساب و کتاب مل جائے تو کیا بات ہے اور ایسا تبھی ہوگا کہ جب ہمیں پیارے حبیب علیہ سلاۃ وسلام کی شفاعت یا ان کے وسیلے سے ان کے اولیاء کی شفاعت نصیب ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آ کر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وََیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے آئیے آج کے سلسلے میں جو ہمیں کال ریکارڈ کروائی گئی ہیں انہیں یقے بات دیگرے سنتے ہیں اور ان شاء اس کی تعبیر بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام وکاس ہے میں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں مجھے نا خواب آئی تھی میں نے خود... یعنی کہ میں مر جاتا ہوں تو مجھے اس بات کا پتا چاہیے کہ یہ خواب کا کیا مطلب ہے بس وکاس بھائی سردار آباد سے انہوں نے اپنا خواب یہ بیان کیا کہ کہتے ہیں کہ میں خواب میں مر جاتا ہوں انتقال ہو جاتا ہے جیسا کہ پہلے بھی اس خواب کی تعبیر بیان کی گئی ہے الحمد للہ سلسلے میں کہ اب زندگی میں خواب میں یہ دیکھنا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا محض صرف اتنا دیکھا اس کے علاوہ غسل کفن دفن کے معاملات اگر نہیں دیکھے صرف اتنا دیکھا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے تو اس کی تعبیر علماء معبرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل اس خواب دیکھنے والے کی عمر طویل ہوگی لمبی ہوگی دراز ہوگی عمر بڑھ جائے گی تو آپ کے خواب کی بھی یہی تعبیر ہے کہ آپ کے خواب کی تعبیر یہ بیان کی گئی ہے کہ انشاءاللہ شاء آپ کی عمر طویل ہوگی مگر آپ نے صرف اتنا ہی بیان کیا کہ میرا انتقال ہو جاتا ہے انتقال کی تو یہی تعبیر ہے اگر ساتھ ساتھ یہ تھا کہ آپ کو غسل دیا جا رہا ہے کفن دیا جا رہا ہے دفنایا جا رہا ہے یا دفنایا نہیں گیا لوگ جنازے میں چل رہے ہیں کے پیچھے چل رہے ہیں آپ کے چل رہے ہیں اگر ایسا کوئی معاملہ تھا تو اب اس کی تعبیر بدل جاتی ہے صرف اتنا ہو خواب میں کہ آپ, دیکھ، آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے تو عمر طویل ہونے کی طرف اشارہ ہے ان شاء اللہ عمر طویل ہوگی مگر یاد رکھیے جب بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دعا کریں دعا مانگیں تو یا اللہ میری عمر طویل فرما تو ایک بات کا خیال رکھیں کہ درازی عمر بالخیر کی دعا مانگنی چاہیے یعنی اللہ ہماری عمر طویل ہو مگر طویل عمر نقصان کا باعث نہ بنے بلکہ فائدے کا سبب بنے خیر والی بڑی عمر ہو جیسا کہ شعبان المعظم کا برکتوں والا مہینہ ہے اور اس مہینے کے درمیانی رات نصف شابان پندرہویں رات شب براعت مغرب کی نماز کے بعد مسلمان مساجد میں چھ رقائت نماز نفل ادا کرتے ہیں نماز نفل ادا کرتے ہیں پہلی دو رقائطوں میں نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ان کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما وہاں دیکھیے درازی عمر بالخیر کی دعا مانگی جا رہی ہے تو درازی عمر کی جب بھی دعا مانگیں چاہے اپنے لیے اپنے والدین کے لئے اپنے مشائق کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے طلبہ کے لیے جس کے لئے بھی دعا مانگیں درازی عمر بالخیر خیر کا مطلب ہے بھلائی اے اللہ اس کو لمبی زندگی دے مگر بھلائی کے ساتھ کیونکہ لمبی زندگی محتاجی والی ہو تو وہ لمبی زندگی بیکار ہے لمبی زندگی تنگ دستی ہو پریشانی والی ہو گناہوں والی ہو تو وہ بھی لمبی زندگی اچھی نہیں لمبی زندگی ہو تو نیکیوں بھری زندگی ہو فراخ دستی والی زندگی ہو مخلوق کی محتاجی سے بری زندگی ہو تو اللہ تعالی آپ کو ایسی طویل عمر عطا فرمائے جو خیر اور عافیت والی ہو اس کے علاوہ علماء معبرین نے ایک اور تعبیر یہ بیان کی ہے کہ اگر انتقال ہو گیا اور اس شخص نے اپنے آپ کو دفن ہوتے ہوئے نہیں دیکھا مدفون نہیں ہوا اسے قبر میں نہیں اتارا گیا صرف انتقال ہوا تو انشاءاللہ عزوجل اس کی اصلاح کی امید ہے مطلب یہ کہ اگر اللہ نہ کرے گناہوں کا سلسلہ ہے تو انشاءاللہ عزوجل گناہوں سے توبہ نصیب ہو جائے گی اصلاح ہو جائے گی اچھائی کے راستے پر آ جائیں گے بھلے راستے پر آ جائیں گے سیراتے مستقین نصیب ہو جائے گا ان شاء اللہ یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے آئیے اگلی کال سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علامدین پنجاب کو کی دنوں خواب دیتا ہے کہ مجھے ہاتھ سے نا سانپ لے جاتا ہے جو ٹھنڈ والا سانپ ہوتا ہے نا اس کی تعبیر پوچھنے میں کیا تعبیر ہے عامر اتاری شیخ طریقہ امیر اہل سنت کے مرید ہیں اتاری انہوں نے اپنے نام کے ساتھ بیان کیا خواب میں دیکھا کہ سانپ نے ہاتھ پر ڈس لیا ہے سانپ کی تعبیر جیسا کہ بیان کی جاتی ہے کہ سانپ کی تعبیر تو دشمن سے ہے اور امام سالمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سانپ کو ڈستے ہوئے دیکھنا دشمن کی طرف سے تکلیف پہنچنے پر دلالت کرتا ہے آپ نے دیکھا کہ سانپ نے آپ کے ہاتھ پر ڈسا یعنی دشمن کی طرف سے آپ کو, کو کوئی تکلیف پہنچنے کی طرف اشارہ ہے ہو سکتا ہے کہ مہینے بعد چھ مہینے سال بعد آپ کو دشمن کی طرف سے تکلیف پہنچے اشارہ ہے اس کی طرف کہ آپ دشمن سے حفاظت کے لیے اسباب کیجیے دشمن سے حفاظت کے لیے وظائف کیجیے دشمن سے حفاظت کے لیے تعویزات لیجیے دشمن سے حفاظت کے لیے اور آج پڑھیے آیت القسی پڑھیے اور اپنی حفاظت اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثبر کریں کہ سب سے بہترین حفاظت کرنے والی وہی ذات ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ جل کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکے گا بہرحال آپ کے خواب میں اس بات کی طرف اشارہ ہے دشمن نقصان پہنچائے گا آپ اس سے بچنے کی کوشش کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کرم فرمائے اگلی کال سنتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد میرا پورا نام ہے محمد شراز ہنجم میں لاہور میں رہتا ہوں ٹاؤن شپ کے ایریا میں جی ایسا ہے کہ میں اکثر نا خواب میں کہیں گھومنے پھرنے یا سیر کے لیے نکلتا ہوں تو اکثر زیادہ پائش ہوتی ہے دریا وغیرہ سائڈ پہ جانے کے لیے تو وہ خواب میں کوئی گندہ نالا وغیرہ اس طرح کی چیزیں نظر آتا ہے ہر خواب کے ساتھ تو کاروباری کے طرف سے بھی بہت زیادہ پریشانی ہے اس لیے میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کسی صاحب نے کہا تھا کہ یہ کالے علم پریشانی ہوگی آپ نے سوال میں اپنے شیراز بھائی مرکز لولیا لاہور سے آپ نے بیان کیا کہ خواب میں گھومنے کے لیے سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو خواہش ہوتی ہے کہ ساحل سمندر پر جاؤں مگر گندے نالے اور اس قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں بری چیزیں نظر آتی ہیں گندا پانی گندا نالہ یہ نظر آتی ہے آپ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں مگر نظر برا آتا ہے کاروباری سلسلے میں پریشانی بھی ہے اور آپ نے کہا کہ یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ کوئی کالا علم تو نہیں ہے تو یہ تو ایک وسوسا ہے انسان کا کہ کالا علم اور جادو ہو گیا اور یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا کسی نے جادو کروا دیا کسی نے کالا علم کروا دیا عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے یعنی yani یوں سمجھیں کہ اگر ایک ہزار لوگ یہ دعویٰ کریں میری ناک شکل کے مطابق کہ ہم پر کالا جادو ہے یا کالا علم ہے تو شاید ان میں سے پانچ یا دس اپنی بات میں شاید سچے ہوں تو جادو کرنا ناجائز اور حرام ہے اور ہے بھی برحق ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے مگر ہر ایک کے ساتھ ہو یہ ضروری بھی نہیں ہے تو اگر آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جادو ہے یا نہیں تو آپ استخارہ کروا لیجئے انشاءاللہ اس میں جواب آ جائے گا دوسرا آپ نے اپنا خواب بیان کیا کہ آپ اچھی چیز دیکھنا چاہتے ہیں اچھا پانی دیکھنا چاہتے ہیں مگر گندا نالا آپ خواب میں دیکھتے ہیں تو گندا نالا دیکھنے کی کیا تعبیر ہے وہ میں آج کر دیتا ہوں گندا نالا دیکھنے کی تعبیر یہ بیان کی ہے کہ صاحب خواب کو یعنی خواب دیکھنے والے کو رنج اور غم پہنچنے کی طرف اشارہ ہے یعنی آپ کو پریشانی رنج غم تکلیف رنج اور غم کیا ہوتا ہے ذہنی ٹینشن ذہنی دباؤ اور اچھی کیفیت کا نہ ہونا بری کیفیتوں کا مرتب ہونا یہ رنج اور غم مصیبت پریشانی تو آپ کے خواب میں اس بات کی طرف اشارہ ہے اچھے پانی دیکھنے کی صاف ستھرا پانی دیکھنے کی تعبیر اچھی ہے اور گندا پانی گندا نالہ دیکھنے کی تعبیر بری ہے مناسب نہیں ہے تو ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو رنج غم پریشانی مصیبت اور علم اور تکلیف سے نجات عطا فرمائے اور آنے والی مصیبت و آنے والے رنج و غم و علم کو دور فرما دے بہرحال دیکھیں خواب کے ذریعے بتایا گیا کہ ایسا ہو سکتا ہے اور آپ نے ایک بات یہ بھی بتائی کہ کاروباری سلسلے میں پریشانی ہے یعنی آج کل بھی یہ معاملہ چل رہا ہے خواب کی تعبیر یوں سمجھیں کہ ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہے اس وقت بھی تو آپ صبر کیجیے اور اللہ تعالی کی نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں ان پر شکر کریں تو انشاءاللہ شاء اللہ ضلع ضرور کرم ہوگا اور اگر آپ کاروباری سلسلے میں پریشان ہیں اور کر لیجئے کہ کہیں ہم نے زکوٰۃ یا جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں ان میں کسی قسم کی کوتاہی تو نہیں کی بعض اوقات ایسا کرنے کی وجہ سے بھی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں دوسرا یہ دیکھ لیں کہ صدقات واجبہ کے علاوہ صدقات نافلہ نکالنے کا بھی معمول بنائیں یعنی کبھی کبھی ویسے ہی صدقہ کر دیا کریں اللہ کی راہ میں کہ حدی پاک کا مفو میں صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے تو آپ پر جو رنج غم مصیبت آنے والی ہے صدقہ دے دیں گے تو ان شاء وہ مصیبت ٹل جائے گی اور مدنی قافلوں کا مسافر بن کر دعا کیجیے تو ان شاء اللہ رضا وجل ضرور کرم ہوگا اگلی کال سنتے ہیں صلو و حبیب صلی اللہ جی جی رحمت رحمت رحمت تو میں نے خواب دیکھا جی کہ میں اپنے گھر میں کھڑا ہوں سہن میں تو کوئی مجھے آ کے کہتا ہے جی اندر آپ کے نا حضور پاک تصویر لائے ہیں تو میں اسے کہتا ہوں بس جی پھر تو میرا سارے مسئلے حل ہو گئے جی اس کے بعد یہ خواب ختم ہو ہے اس کی تعبیر بتا دیں جی مبارک خواب ہے کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ کے سہن میں آکا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم آپی کے گھر میں تشریف لائے ہیں اور یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وََ وسلم جہاں چاہیں جب چاہیں تشریف لا سکتے ہیں تشریف لے جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں جس عاشق کے گھر چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں جس محفل میں چاہیں کرم فرما سکتے ہیں جس اجتماع ذکر و نعت میں چاہیں آپ آ سکتے ہیں تو یہ آپ کے اختیارات ہیں بہرحال خواب میں آپ سے کسی نے کہا تو کہ ایسا ہے یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وََ وسلم آپ کے گھر میں تشریف لائیں اور آپ نے جواب دیا کہ میرے تمام مسئلے حل ہو گئے تو کیوں نہ ہوں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وََیہ وسلم کے وسیلے سے ہی سب کی مصیبتیں سب کی مشکلات اور سب کے مسائل حل ہوتے ہیں ہم تو یہی دعا کرتے ہیں ہم تو یہی کہتے ہیں کلت ہی لتی وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم وآلہ وآلہ ہی عطا کرنے والے ہیں تو ان شاء اللہ آپ کے مسائل ضرور حل ہوں گے آپ کے خواب کی باقاعدہ کوئی تعبیر نہیں ہے سرل یہ کہ مبارک خواب اللہ تعالی حقیقت میں آپ کے مسائل کو حل فرمائے آ اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم کی خواب میں زیارت بھی نصیب فرمائیں اور آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری بھی آپ کو نصیب ہو آئیے اگلی کال سنتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں جنگ سٹی سے بات کر رہا ہوں میری والدہ کو خواب آیا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی وزو کر رہی ہے اس کی تعمیر بتا دیجئے آپ کی والدہ کا خواب ہے کہ وہ کہتی ہے میری بیٹی وزو کر رہی ہے تو یعنی بہن خواب میں وضو کر رہی ہیں اور یہ خواب آپ کی اللہ ہے ماشاءاللہ وضو کرنے کی تعبیرات جو علماء معبرین نے اپنی کتابوں میں خیالات کا اظہار کیا ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھی ہیں بعض تعبیریں میں آپ کو جو علماء معبرین نے بیان کی ہیں وہ بتاتا ہوں سناتا ہوں پہلا یہ کہ اگر کوئی غمگین شخص دیکھے کہ خواب میں اپنے آپ کو وہ وضو کر رہا ہے یہاں آپ کی بہن نے خواب نہیں دیکھا آپ کی والدہ نے خواب دیکھا بات یہ ہے کہ آپ کی والدہ نے خواب دیکھا آپ کی بہن وضو کر رہی ہیں تو اگر غمگین شخص وضو کرتا ہوا دیکھے تو انشاءاللہ شاء اس کا غم دور ہو جائے گا اور اگر مکروض دیکھے اب یہ جو میں تعبیر بیان کر رہا ہوں یہ ہر ایک کے لیے ہے ہر ایک اس کے لیے جس نے یہ خواب دیکھا ہو چاہے کئی برسوں پہلے دیکھا ہو کہ وضو کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا تو جو وضو کے بارے میں جو تعبیریں ہیں وہ میں ساری انشاءاللہ آپ کے سامنے ان میں سے بعض بیان کر رہا ہوں ایک یہ کہ اگر غمگین شخص دیکھے کہ اس نے وضو کیا تو اس کا غم دور ہوگا اگر مقروض دیکھے کہ اس نے وضو کیا تو انشاءاللہ اللہ وہ قرض سے چھٹکارہ پائے گا اور اگر بیمار دیکھے کہ اس نے وضو کیا تو انشاءاللہ وہ بیماری سے شفا یاب ہوگا اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا اور اگر گناہ گار دیکھے گناہگار دیکھے کہ اس نے خواب میں وضو کیا تو انشاءاللہ عزوجل اللہ وجل اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے توبہ نصیب فرمائے گا اور اگر خوف زدہ دیکھے ایسا شخص دیکھے جو خوف میں مبتلا رہتا ہے اسے ڈر لگتا ہے کسی بھی چیز سے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوف سے امن عطا فرمائے گا یعنی اس کا ڈر خوف دور ہو جائے گا اور بعض علماء معبرین یہ جملہ بھی کہتے ہیں کہ خواب میں وضو کرنا ہر حال میں اچھا ہے ہر حال میں بھلا ہے جس طرح خواب میں نماز ادا کرنا اچھا ہے تو وضو دراصل نماز کی تیاری ہی کا ایک حصہ ہے نماز کی شرائط میں سے ہی ایک شرط کا حصہ ہے تو خواب میں وضو کرنا بہر صورت بھلا ہے اچھا ہے اللہ تبارک تعالی اس خواب کی برکتیں آپ کے گھر والوں کو نصیب فرمائیں اگلی کال سنائیے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد میں عاطف بات کر رہا ہوں سے میرا پہلا خواب یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں کنجل یا چھ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے جو, اس سے جو میں اپنے دوست ہوتے ہیں ان کو کاٹتا ہوں کاٹنے کے بعد ایک دوست زخمی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے والد صاحب سے کہتا مجھے کہ ہسپتال پہنچا دیے دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ میرا چھوٹا بھائی کو خواب آیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی دادی شریف کٹی ہوئی ہے اور اٹھ کے دیکھا تو وہ ہے ہی تھی اس کتاب بھی بیان کر دیجیے اللہ حافظ آتیف بھائی بہاول نگر سے آپ نے دو خواب بیان ہیں ایک اپنا اور ایک جو ہے وہ اپنے کسی دوست کا بیان کیا پہلے آپ کے اپنے خواب کی تعبیر کرتا ہوں خواب یہ کہ آپ نے دھاری دار چیز سے چھری یا خنجر سے اپنے دوست کو کاٹ رہے ہیں اور ایک کو زخمی کر دیا تو چھری یا دھاری دار چیز یا تلوار سے کسی کو زخمی کر دینا اس کی تعبیر یہ ہے تعبیر اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ دیکھیں زبان جو ہے یہ بھی ایک کاٹنے کا ایک کام کرتی ہے اور تلوار بھی کاٹنے کا کام کرتی ہے تو علماء معبرین نے خواب میں تلوار کو زبان سے وہ دی ہے اس کو مشابه رکھا ہے تشبی دی ہے تلوار کو زبان سے تشبیح دی ہے یعنی تلوار جو کام کرتی ہے زبان بھی وہی کام کرتی ہے آپ نے دیکھا کہ آپ چھری سے زخم دے رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ حقیقت میں آپ کسی کو زبان سے زخم دیں جس نے دیکھا کہ اس نے چھری سے زخم دیا تو ممکن ہے کہ وہ زبان سے بھی کسی کو زخم پہنچا رہا ہو کیونکہ عربی علماء اکرام یہ بیان کرتے ہیں یہ ایک عربی میں ایک جملہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تلوار اور چھری اور خنجروں سے دیے گئے زخم تو بھر جاتے ہیں اگر کسی کو خنجر مارا جائے تلوار سے یا چھری سے لگایا جائے تو کیا ہوگا ہاتھ یا پاؤں پر زخم آئے گا کچھ دنوں کے بعد مہینوں بعد وہ بھر جائے گا مگر زبان سے پہنچا ہوا زخم یہ سالوں تک نہیں بھرتا چھری کا زخم بھر جاتا ہے زبان کا زخم بھرتا نہیں تو آپ کے خواب کی یہ تعبیر معلوم ہوتی ہے کہ یا تو فی الحال آپ کسی کو زبان سے تکلیف پہنچا رہے ہیں اگر ایسا ہے تو آپ گناہ سے توبہ کر لیجئے اور جس کی دل آزاری کی ہے ظاہر آپ جس کو تکلیف پہنچائیں گے جس کو آپ اپنی زبان سے تکلیف پہنچائیں گے اس سے تکلیف جب ہوگی اس کی دل آزاری ہوگی تو اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا تو اگر اللہ نہ کرے ایسا ہے کہ کسی کا آپ نے دل دکھایا کسی کے آگے زبان درازی کی یا اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی کسی کو گالی دی برا بھلا کہا تو اگر اس کو تکلیف ہوئی ہے تو اس سے بھی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں توبہ کیجیے اور اگر ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے اور ہم آپ سے یہی رکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا تو آئندہ آنے والی بات کی طرف اشارہ ہے آپ پہلے ہی احتیاط فرما لیجئے کہ آپ زبان کا کفل مدینہ لگائیے زبان کا کفل مدینہ یہ ہے کہ فضول باتوں سے بچیں فضول بات سے بچیں کون سی بات فضول ہے کون سی بات کام کی ہے فضول وہ بات ہے کہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو یہ نوٹ کر لیجئے وہ بات جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو ایسی بات فضول ہے ہر انسان ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن اپنی زبان سے جملہ نکالنے سے پہلے یہ سوچے کہ یہ جملے میں آیا دینی فائدہ ہے یا دنیاوی اگر دنیاوی فائدہ بھی نہیں ہے اور دینی فائدہ بھی نہیں تو ایسا جملہ فضول ہے اس کو اپنی زبان سے نہ نکالنا ہی بہتر ہے ہو سکتا ہے کہ وہ فضول کوئی بڑھتے بڑھتے کسی کی غیبت تک جا پہنچے کسی پر آپ بہتان لگا دیں کسی کو گالی دے دیں کسی کے دلا آزاری کر دیں تو یہ کبیرہ گناہوں میں ہے اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جیسے شابان الموزم کا مہینہ ہے اس کے جب نصف نصف رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے شب براعت آتی ہے براعت کا معنی ہی ہے آزادی جہنم سے آزادی جہنم سے چھٹکارا تو اس رات اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے مگر جن دو آدمیوں نے اپنے دل میں ایک دوسرے کے لیے کینا رکھا ہو جن دو آدمیوں کے درمیان لڑائی ہو جن کے درمیان نفرتیں ہوں ایک نے دوسرے کی دل آزاری کی ہو تو ایسے لوگوں کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی اور یہ رات بالکل قریب ہے تو اگر ایسا معاملہ اللہ نہ کرے ہوا ہو کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ وہ رات آنے سے پہلے پہلے معافی مانگ لیں بلکہ آج ہی اور ابھی اور جیسے ہی ممکن ہو آپ بلکہ ہر مدنی چینل کے تمام ناظرین جو اس وقت یہ سلسلہ ملاحدہ کر رہے ہیں ہر ایک جو یہ سمجھتا ہے کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے چاہے وہ اس کی اولادی کیوں نہ ہو تو وہ اس سے معافی مانگ لے معافی مانگنے سے انشاءاللہ وہ چھوٹا نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے ہاں اس کا رتبہ بلند ہوگا کیونکہ زبان کو سنبھالنا اور مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے بچانا یہ ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے اکر صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی حدیث کا یہ مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی تحقیق اس نے مجھے تکلیف دی یعنی آقا دو رجحان صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اور جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ازیت پہنچائی تو دیکھیں ایک مسلمان کا دل دکھانا یہ کتنا بڑا گنا ہے کیسا کبیرہ گنا ہے تو دل آزادی سے توبہ بھی کیجیے اور جس جس نے جس جس کا دل دکھایا ہو ان تمام لوگوں سے معافی مانگ لے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لے گا تو یہ آپ کے خواب کی خواب آپ کا یہ تھا کہ آپ چھری سے دوستوں کو کاٹ رہے ہیں تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے زبان کی حفاظت کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان سے آپ کے دوستوں کو زخم پہنچے دوسرا آپ نے بتایا کہ آپ کے دوست کا خواب ہے کہ ان کی داڑھی شریف کٹی ہوئی ہے اٹھ کر دیکھا تو موجود تھی داڑھی کے کٹنے کی مختلف تعبیریں مگر مناسب ہی مجھے جو تعبیر معلوم ہوئی وہ مناسب ہی ہے کہ اگر یہ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے گا اور اگر دار ہیں تو ان کو قرض سے چھٹکارا ملے گا اور اگر غم زدہ ہیں تو انشاءاللہ غم سے نجات ملے گی سنت کے مطابق ہر اسلائن بھائی داڑھی رکھے تو ان کی الحمد بہت زیادہ برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان جو خوابوں کے ذریعے جو باتیں معلوم ہوئی اگر جو بچنے کی باتیں ہیں ان سے بچنے پر اور جو کرنے کے اعمال ہیں انہیں کرنے کی توفیق نصیح اگلی کال سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں آفتاب ہو رہا سے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دودھ میں پیشاب کر رہا ہوں اور خواب میں یہ میرے ذہن میں ہے کہ میں جو ہے یہ صحیح نہیں کر رہا ہوں کہ دودھ میں تو صرف ایک چینٹا اگر پڑے گا تو وہ دودھ نا پاک ہو جائے گا تو برائے مہربانی اس کی مجھے سبھی بتا دیں آفتاب بھائی یہ بات تو آپ نے بہت بھلی بتائی ہے کہ دودھ میں اگر ایک خطرہ ایک چھینٹا بھی پیشاب کر جائے گا تو دودھ ناپاک ہو جائے گا بالکل صحیح بات ہے ایسا ہی ہے فقیر جزیہ بھی اسی طرح ہیں اور جو آپ نے یہ بات اپنا خواب بیان کیا کہ آپ دودھ میں جو کہ ایک پاک صاف ستھری اور ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان پسند کر رہا کرتا ہے اس میں آپ نے پیشاب کیا یورین پاس کیا ہے تو تعبیر اچھی نہیں ہے خواب بھی بھلا نہیں ہے ایک اچھی چیز میں ایک بری چیز کا ڈالنا یہ بھلا نہیں ہے اچھا نہیں ہے تو جو میں تعبیر بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہر یورین پاس کرنے کی نہیں ایسا نہیں ہے کہ جب بھی پیشاب خواب میں کیا تو اس کی یہی تعبیر ایسا نہیں بلکہ خاص جو یہ خواب ہے اسی کے ساتھ یہ تعبیر بھی خاص ہے کہ ان کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ غم پہنچنے کا اندیشہ ہے بلکہ کبھی اندیشہ ہے غم پہنچنے کی طرف قریب زمانے قریب میں اشارہ ہے آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ چند دنوں یا چند ہفتوں میں کوئی بڑا غم آپ کو پہنچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو غم سے بچائے ہماری تو یہی دعا ہے ہر مسلمان کے لیے بہرحال خواب میں اس بات کی طرف اشارہ ہے تو اللہ تعالی سے دعا مانگیں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیجیے توبہ کیجیے اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ وجل میں نے یہ خواب دیکھا مجھے تعبیر تیری توفیق سے معلوم ہوئی خواب بھی تو نے دکھایا اور تعبر بھی تیری ہی توفیق سے مجھے ملی اب اس خواب کی برائی سے مجھے تو ہی محفوظ فرما اور اس خواب کی بھلائی مجھے عطا فرما اس خواب کی برائی سے مجھے محفوظ فرما لے اور انشاءاللہ شاء گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے سچے دل سے دعا مانگیں گے تو ضرور قبول ہو جائے گی اور آپ پر آنے والا غم انشاءاللہ آنے سے پہلے ہی ٹل جائے گا غم سے بچنے کے لئے غم سے نجات حاصل کرنے کے لئے ایک اور نسخہ یہ بھی ہے کہ آپ کثرت سے نیک اعمال کیجئے اچھے امال کیجئے اچھے اعمال اللہ تعالی کو پسند ہیں مثلا نمازوں کی پابندی روزوں کی کثرت صدقات نافلہ کی ادائیگی اور نفلی عبادات لوگوں کا دل خوش کرنا اور لوگوں سے مسکرا کر ملنا ہر ایک کو خوش رکھنا مسکین کو کھانا کھلا دینا اس کے علاوہ نیک اعمال کی انشاءاللہ یہ نیک اعمال کریں گے تو غم سے انشاءاللہ شاء حفاظت ہوگی اور اچھے اعمال پر استقامت پانے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ مستقل میرا یہ معمول ہے کہ میں نیک اعمال کرتے رہوں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا عطا کردہ مدنی انعامات کا رسالہ جو کہ آپ یہ تلقین فرماتے ہیں یہ تمبی فرماتے ہیں یہ ترغیب دلاتے ہیں کہ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن مدنی انعامات کا رسالہ پر کریں مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کے لیے جو بہتر ہیں یہ کیا ہیں بہتر سوالات ہیں پانچوں نمازیں آپ نے پہلی صف میں پڑھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں اذان کا جواب دیا اقامت کا جواب دیا مسلمانوں کو سلام کیا آپ کہہ کر بات کی اس قسم کے کچھ سوالات ہیں جب آپ روزانہ ان سوالات پر نظر ڈالیں گے اور ان کے جوابات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے اور خانہ پوری کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل نیک اعمال میں آپ کو استقامت ملے گی انشاءاللہ عزوجل تو مدنی ناماد کا رسالہ حاصل کریں مگر اس سے پہلے آپ سے ایک یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر آفتاب بھائی آپ کسی کے مرید ابھی تک نہیں ہیں تو آپ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات امر کے مرید بن جائیے کیونکہ جب انسان پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیر کامل اس ولی کے وسیلے سے اسے غم پریشانیوں سے بعض غم اور پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے تو مرید ہو جائیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ شجرا آپ کے پاس رہے گا اس کی برکتیں ملیں گی مدنی انعامات کا رسالہ پور کریں گے اس کی برکتیں ملیں گی قابلوں میں سفر کریں گے دعائیں مانگیں گے تو ان شاء جو تعبیر آپ کو بری بیان کی گئی ہے وہ آنے سے پہلے ہی ٹل جائے گی اور اچھائی میں بدل جائے گی ان شاء اللہ تبارک کا وطالعہ آپ کے ساتھ آپ کو ہم سب کو بھلائی عطا فرمائے اور نقصانات سے محفوظ محمد بات کر رہا ہوں میرا خواب ہے میں اکثر سانپ کو خواب میں دیکھتا ہوں اس سے پہلے میں نے سانپ کو مارا نہیں تھا اور مستی کے قریب تھا یہی میرا خواب سانپ کی تعبیر دشمن مگر آپ نے سانپ کو مار دیا سانپ کو مار دیا تو یعنی دشمن پہ غلبہ پا لیا آپ کا دشمن تھا مگر آپ غالب اس پر آ چکے ہیں یہی آپ کے خواب کی تعبیر ہے اگلی کال سنائیے سلی حبیب صلی اللہ تعالی علام محمد عبدالجبار الجبار میرا نام ہے چکوال سے بول پنجاب سے خواب کے اندر جو ہے وہ جن نظر آ رہے ہیں جنات مجھے نقصان نہیں پہنچاتے ہیں, ہیں براہ کرم یہ اس کی جو ہے فرما دوں جنات نظر آتے ہیں قریب قریب رہتے ہیں نقصان نہیں پہنچاتے تو جنات کی خواب میں جنات کو دیکھنا بھی بھلا نہیں ہے اس کی تعبیر یہ بیان کی گئی ہے کہ گمراہ دشمن آپ کے قریب آئے گا اور نقصان بھی ہو سکتا ہے مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے اور جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے اور سخت خوف میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام برائیوں سے ان تمام باتوں سے محفوظ فرمائیں اپنی حفظ اور اپنا امان نصیب فرمائیں مہاراج جنات کو دیکھنے کی تعبیر اچھی نہیں ہے صدقہ دیتے ان شاء اللہ بلائیں دور ہو جائیں گے اگلی کال سنتے ہیں صلو الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد. میرا نام خالد محمود اطاری مرکز لاہور سے میں عرض ہوں میں نے خواب میں اکثر اپنی موٹرسائیکل چوری ہوتے دیکھتا ہوں کئی دفعہ چوری ہوتی ہے لیکن بعد میں رپورٹ وغیرہ ہوتی ہے لیکن بعد فورا کھل ہاں جاتی ہے ایک خواب میرے دوست کا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کی تعبیر خالد محمود اتاری ملکسل الاولیاء لاہور سے آپ کے دونوں خوابوں کی انشاءاللہ تعبیر ارض کرتا ہوں ایک دوسرے خواب کی تعبیر ہے پہلے خواب کی تو تعبیر نہیں ہے موٹر سائیکل چوری ہوتے ہوئے دیکھنا اور آپ نے رپورٹ درج کروائی بظاہر ویسے سواری کے گم ہو جانے کی تعبیر تو ہے مگر یہ جملے سن کر مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی تعبیر نہیں ہے یہ ادغاس الاحلام ادغاس الاحلام وہ خواب جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ اس خواب کی تعبیر نہیں ہوگی فی الحال آپ کے لیے یہی حکم ہے کہ اس خواب کی تعبیر نہیں ہے پھر بھی دعا کریں کہ یا اللہ اگر اچھائی ہو تو نصیب کر دے برائی ہو تو مجھ سے دور فرما دے آپ کے دوست کا خواب کہ اب دوست نے اپنے بیٹے کو ذوا کر ڈالا خواب میں ہو سکتا ہے وہ پریشان ہو کہ پتا نہیں سے کیا تعبیر ہوگی اللہ نہ کرے میرا بیٹا تو نہیں مجھ سے دور ہو جائے گا دنیا سے تو نہیں چلا جائے گا اللہ نہ کرے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ اس کی دو تعبیریں ہیں دونوں میں عرض کر دیتا ہوں جو دیکھے کہ اس نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا تو دو باتیں ہیں کہ یا تو خون نکلا ہوگا یا خون نہیں نکلا ہوگا جانور کو ذبح کرتے ہیں عموماً تو عموماً کیا ہمیشہ ہی خون نکلتا ہی ہے مگر خاب کا معاملہ خاب تو خاب ہے خون نکلے بھی اور نہیں بھی نکلے خواب پہ تو کسی کا اختیار نہیں ہے تو اگر خون نکلا ہے تو ان شاء اللہ ازا آپ کا بیٹا آپ کا فرما بردار ہوگا آپ کی بات مانے گا اتعاد گزار ہوگا نیک ہوگا آپ کی فرما برداری کرے گا ان شاء اور اگر خون نہیں نکلا کاٹا آپ نے اور بیٹے میں سے خون ہی نہیں نکلا تو اب بیٹا نافرمان ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اتنا نافرمان ہو کہ آپ اس کو آگ کر دیں آگ مطلب اپنے آپ سے جدا کر دیں اپنے سے بہت دور کر دیں تعلقات ختم کر لیں اگرچہ شرعن ایسا کرنا درست نہیں ہے آگ کر دینا مگر بہرحال تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے خواب میں ذبح کے بعد خون نکلا ہوگا اور آپ کی اولاد انشاءاللہ شاء آپ کے فرما بردار رہے گی آپ کے دوست کی اولاد انشاءاللہ شاء ان کی فرما بردار ہوگی اور دونوں باپ بیٹوں کے درمیان سلا رحمی اور محبت انشاءاللہ شاء اللہ رضا قائم ہوگی اور اگر اللہ نہ کرے معاملہ اس کے برعکس ہے یعنی خون نہیں نکلا جیسا کہ میں نے بتایا کہ خون نہ نکلنے پر تعبیر اچھی نہیں ہے تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا صدقہ دے دیں جب بھی کبھی ایسا خواب دیکھیں جس میں آپ کو برائی کا پہلو نظر آ رہا ہو تو صدقہ دے دیں ضرور اس کی برائی ان دور ہو جائے گی تعب کر دی گئی آئیے اگلی کال سنتے ہیں صلی صل اللہ تعالی علی محمد سر میرا نام مزہ ہے میں فون کر رہا ہوں میرے بھائی کیاہ ہوئے ہیں اس کے بعد دو تین دفعہ میرے بھائی والے نے خواب دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں اور زندہ دا مجھے دفنا دیا گیا ہے اس کے بعد میرے بھائی نے اور خواب دیکھا ہے کہ وہ مجھے ملنے اور وہ شروع کر دیا نے کہا یار تم کہاں چلے گئے تھے اس کہ میں جو سویا अपने تھا اپنے کمرے میں تو تین لڑکے آئے انہوں نے میرا کلائے مار دیا تو اس طرح رضائی پہنا کے واپس چلے گئے مظہر بھائی ڈیرا غازی خان سے آپ کے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے اللہ تعالی ان کو اس مرحوم کو جنت میں اچھا نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے آپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ زندہ ہیں اور اگر کہتے ہیں کہ میرا انتقال نہیں ہوا مجھے دفنا دیا گیا ہے تو خواب اس خواب کی آپ تعبیر پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایسا شخص جس کا حقیقت میں انتقال ہو گیا ہو خواب میں آ کہے کہ جناب میں زندہ ہوں خواب میں آ کہے زندہ ہوں یا نہ کہے اور سامنے آ جائے مردہ شخص کو زندہ خواب میں دیکھنا یا یہ دیکھنا کہ مردہ نے آ کر خود کہ میں زندہ ہوں اس کی کیا تعبیر ہے تو تعبیر اس کی یہ ہے کہ آخرت میں اس کے حسن حال کی دلیل ہے کس کے جس شخص کا انتقال ہو چکا ہے انشاءاللہ عزوجل آخرت میں ان کا حال اچھا ہوگا یعنی جب قیامت برپا ہوگی آخرت ہوگی جب حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ عزوجل ان کا حال اچھا ہوگا آخرت میں حسن حال ہوگا ہاں اگر آپ کے بھائی نے آ کر آپ سے غصے میں گفتگو کی ہے یہی ساری بات غصے میں کی ہے اگر نارمل کنڈیشن میں کی ہے تو یہی تعبیر ہے کہ ان کے آخرت کا حال اچھا ہوگا اور اگر یہ ساری باتیں انہوں نے غصے میں کی ہیں کہ مجھے میں مرا نہیں تھا تم نے مجھے کیوں دفنا دیا اور غصے میں گفتگو کی تو اب اس کی تعبیر بدل جائے اب اس کی تعبیر یہ ہے کہ انہوں نے کوئی وسیعت کی تھی جس پر آپ نے عمل نہیں کیا اور ہر دنیا سے جانے والے کا ایسا ہی ہے کہ اگر دنیا سے جانے والے کو آپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ آ کر غصہ ظاہر کر رہا ہے غصے میں گفتگو کر رہا ہے تو اس کا مطلب آپ نے اس کی کوئی بات نہیں مانی اس نے کوئی وصیت کی تھی آپ نے اس وسیعت پر عمل نہیں کیا تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کے بھائی نے کوئی ایسی وصیت کی ہو جو شرائن جائز ہو جس پر عمل کرنا جائز ہو تو آپ ان کی وسیعت پر عمل کر لیں انشاءاللہ شاء اللہ کو اور ان کو دونوں کو فائدہ ہوگا امید یہی ہے اور آپ کے جملوں سے ظاہر بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ غصے میں نہیں تھے جب غصے میں نہیں تھے نارمل کنڈیشن میں تھے تو تعبیر یہ بنی کہ آخرت میں ان کا حال اچھا ہوگا وسیعت کے باقاعدہ احکام ہیں وصیت کون سی وسیعت جائز ہے کون سی وصیت ناجائز ہے پورے مال کی وصیت اگر کوئی کر کے مرے کہ میرے مرنے کے بعد سارا اللہ کی راہ میں دے دینا تو ایسی وصیت کا کیا حکم ہے وصیت کیسے نافذ ہوتی ہے کس طرح نافذ ہوتی ہے باقاعدہ یہ پورا چیپٹر ہے ان مدنی چینل پر مختلف جو سلسلے آتے ہیں نشر کیے جاتے ہیں انشاءاللہ شاء جو ہمارا ایک مشہور سلسلہ ہے دار الفتاح اہل سنت انشاءاللہ شاء موقع ملا تو اس باب کو بھی اس چیپٹر کو بھی انشاءاللہ شاء دار الفتاح اہل سنت کے سلسلے میں ضرور ڈسکس کیا جائے گا بیان کیا جائے گا آئیے اگلی کال سنتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بھائی نام محمد اکرم اطاری ہے شاید تفصیل سے دِل گیاری مجھے رات کا خواب آیا ہے کہ میرے مامو جان مجھے خواب نہیں آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قرآن دیں کر رات کو خواب میں آیا کہہ رہے کہ مجھے قرآن دو یہ خواب ہے بھائی آپ کے ماموں جان خواب میں آئے اور قرآن مانگ رہے ہیں تو یہ تو بالکل سیدھی سیدھی سی بات ظاہر ہے کہ آپ اس سال ثواب جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے عموماً تو قرآن پاک پڑھ کر اس ثواب کیا جاتا ہے ویسے تو ہر نیکی کا ثواب بھیجا جا سکتا ہے تمام ثوابوں کو اس کیا جا سکتا ہے مگر خصوصیت کے ساتھ انہوں نے قرآن آ کر مانگا ہے تو آپ قرآن پاک پڑھ کر اس کر دیجیے قرآن پاک پڑھوا کر اس کر دیجئے انہیں بھیجوا دیجیے اس کا ثواب انشاءاللہ انہیں پہنچ جائے گا اور اس ثواب ضرور پہنچتا ہے اور اس کا بالکل فائدہ ظاہر ہوتا ہے یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا تو اب ہم اگر قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہم درود پڑھ کر انہیں بھیجتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے بلکہ آپ جو بھی پڑھتے ہیں ہر نیکی کا ثواب مردے کو پہنچایا جا سکتا ہے ایسال کیا جا سکتا ہے یہ بالکل درست ہے اور اس سے مردے کو فائدہ بھی ہوتا ہے بلکہ احادیث کریمہ میں ایسے مضامین ملتے ہیں کہ جس میں اسال ثواب کی حجیت پر اسال ثواب کے دلائل احادیث کریمہ میں موجود ہیں اور اولیاء کے اولیاء کر رام ار رحمہ ان کے بھی احوال سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی مردوں کو ایسال ثواب کیا ظاہر ہے کہ ایک کام شرائن جائز تھا مشروع تھا جب ہی اس کو وہ عمل میں لائے اور اصال ثواب کیا اور اس سے مردوں کو فائدہ بھی ہوا تو اصال ثواب کریں صرف آپ ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان اپنے وہ گھر والے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں بلکہ تمام مسلمانوں کو ایسا ثواب کیا کریں ان اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا آئیے اگلی کال سنتے ہیں صلی اللہ تعالی علی محمد شیخ خان محمد اطاری بابل المدینہ کراچی فردوس کالونی سے ایک اسلامی بھائی کی والدہ نے خواب دیکھا کہ اس اسلامی بھائی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور اس اسلامی بھائی کی والدہ جہاں جا رہی ہے راستے نہیں ہوتا اندھیرے اندھیرا نظر آتا ہے اور خواب میں بہت رو, رو رہی ہیں رو رہی ہیں رو رہی ہیں راستہ نہیں مل رہا ہے ان کو اس کی تعبیر اسلامی بھائی کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ والد صاحب کا یعنی ان کے شوہر کا ان کے بچوں کے ابو کا انتقال ہو گیا بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت میں وہ زندہ ہیں اگر حقیقت میں بھی ان کا انتقال ہو چکا ہے تو تعبیر الگ ہے مگر میں جو عرض کر رہا ہوں جو بات اب بیان کرنے جا رہا ہوں وہ اسی حیثیت سے ہے کہ ان کا انتقال نہیں ہوا بلکہ وہ زندہ ہیں اور خواب میں ان کو مردہ حالت میں دیکھا ان کو انتقال ان کا ہو چکا ہے یہ بات سنی یا دیکھی اور ساتھ ساتھ وہ اندھیرے راستے میں چلی اور بہت روئی بھی ہیں تو ان ساری چیزوں کو جب میں نے غور کیا کہ بہت رونا اندھیرے راستے پر چلنا راستہ نہ ملنا راستہ دشوار ہو جانا اور ساتھ ساتھ جو سب سے عموماً عزیز ترین ہوتا ہے شوہر اس کا انتقال ہو جانا تو جو مجھے یہ بات مجھ پر روشن ہوئی ہے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ اگر ان کا رونا بغیر آواز کے تھا جو روئی ہیں والدہ اگر ان کا رونا بغیر آواز کے تھا غور کر لیں اپنے خواب پر تو انشاءاللہ شاء غم اور پریشانی سے نجات ملے گی کتنی اچھی تعبیر ہو گئی کہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنا ایسا خواب ہے کہ پتہ نہیں اس کی تعبیر کیا نکلے گی بہت مشکل ہوگی اور خوفناک ہوگی یا پریشان کرنے والی ہوگی مگر یہ غور کر لیں کہ اگر ان کا رونا بغیر آواز کے تھا چاہے جتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو تو غم سے نجات ملے گی اور اگر بلند آواز سے تھا تو اب تعبیر اس کے برعکس ہے بلند آواز سے رونے کی تعبیر یہ ہے کہ مصیبت پہنچنے پر دلالت کرتا ہے یعنی واقعی کوئی مصیبت پہنچے گی اور سخت اندھیرا سخت اندھیرے میں چل رہی ہے اور راستہ بھی مبہم ہے تو سخت اندھیرا دیکھنا خواب میں سخت اندھیرا دیکھنا ویسے اندھیرے سے ہر ایک نفرت کرتا ہے ناپسند کرتا ہے نفرت سے مراد یہ کہ ایسا سخت اندھیرا کہ جس میں جو ہم عموماً جملہ کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دے وہ اندھیرا ایسا اندھیرا دیکھا مبہم اندھیرا دیکھا تو تعبیر بری نہیں ہے تعبیر اچھی ہے خواب کا یہی ایک معاملہ ہے کہ ہم دیکھتے کچھ ہیں اور اس میں بیان کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے اس لیے تو علماء معبرین سے پوچھنے کی حاجت ہوتی ہے تو بہرحال اندھیری رات میں چلنا اور اندھیرے دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ انہیں دینی معاملات میں استقامت اختیار کرنے کی سعادت ملے گی دینی معاملات میں استقامت اختیار کرنے کی سعادت ملے گی کیا مطلب مطلب یہ کہ جو دینی معاملات ہیں نماز روزہ زکوٰۃ لوگوں کے ساتھ بھلائی حسن سلوک اشراک چاچ کی پابند ہے اوابین کی پابند ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی پر پابند ہے تو ان چیزوں پر انہیں استقامت ملے گی یعنی اچھائیاں ان کی چلتی رہیں گی یہ ہمیشہ ان شاء پر قائم رہیں گی انشاءاللہ شاء اللہ اور رونے کی جیسا کہ ارض کر دیا کہ بغیر آواز کے اگر روئی ہیں تو اچھی بات ہے اور اگر آواز کے ساتھ ہے تو مصیبت پہنچنے پر دلالت ہو رہی ہے صدقہ دے دیں تو انشاءاللہ شاء یہ خواب کی برائی دور ہو جائے گی اچھائی میں بدل جائے گی انشاءاللہ سب اگلی کال سنا دیجیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں نام جنید میں سے بول رہا ہوں میری والدہ کو رات کو سانپ نظر آتے ہیں پر تو اس کی تبیب آپ کی والدہ نے سانپ خواب میں دیکھے مگر بھاگ گئے پیچھے دو خواب ایسے بیان ہوئے ہیں کہ جس میں سانپ کی تعبیر بیان کی گئی کہ سانپ دشمن ہے اور مگر یہ بھاگ گئے قریب تھے تو مطلب یہ کہ دشمن آپ کا قریبی تھا مگر وہ چونکہ بھاگ گیا تو اس کا مطلب یہ بنا کہ وہ دشمن جو تھا وہ مغلوب ہو گیا دور ہو گیا تکلیف پہ تکلیف پہنچانے پر کامیاب نہیں ہوا یہ جو تینوں ہمارے کالرس تھے جن کی تعبیر میں یہ آیا کہ دشمن پر اشارہ ہے دشمن کی طرف اشارہ ہے دشمن حملہ کرے گا تو جب بھی کسی کو یہ بتایا جائے کہ جناب یہ دشمن کی طرف اشارہ آ رہا ہے یا آپ کے پیچھے سامنے سے عموماً یہ جواب ملتا ہے کہ ہاں یار آپ صحیح کہہ رہے ہیں میرا بھی شک ہے یہ جو میرا پڑوسی ہے نا مجھے اس پر شک ہے یا یہ میری ساس ہے نا مجھے اس پر شک ہے یا میرا فلاں آدمی ہے میری دکان کا ملازم ہے مجھے اس پر شک ہے اور آپ نے بات کی ہے نا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ میرا شک بالکل یقین میں بدلتا جا رہا ہے تو یاد رکھیے کہ ہم جو بیان کرتے ہیں کہ دشمن کی طرف اشارہ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جس کو آپ دشمن سمجھ رہے ہیں وہ دشمن ہو بلکہ سب سے بڑا دشمن تو شیطان ہے یہ سب سے بڑا دشمن ہے اور ہر انسان کے پیچھے لگا ہے یہ تو دوسرا یہ کہ حسد کرنے والا بھی دشمن ہوتا ہے پھر حسد بھی مختلف طرح کا ہوتا ہے مال سے حسد اولاد سے حسد گھر بار سے حسد تو دشمن کی تعبیر ٹھیک ہے مگر آپ کا شک یقین میں بدل جائے یہ سند آپ کے پاس کہاں سے آئی کہ مجھے تین پہ شک تھا ابھی انہوں نے بھی بیان کر دیا بس اب یہی جو ہے وہ میرا دشمن ہے یقین کریں کہ اگر آپ اپنی سوچ ایسی بنا رہے ہیں کسی پر شک کرنا اولا تو شک کرنا ہی کسی پر بلا وجہ شک کرنا ہی ناجائز ہے پھر اس شک کو یقین میں بدل, بدل جانا یہ سخت حرام ہے کہ یہ بدگمانی ہے سیدھی سیدھی بدگمانی ہے کہ ایک آدمی جس کو آپ کے کسی معاملے سے کوئی سروکاری نہیں ہے اور آپ اس پر اتنا بڑا الزام رکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا دشمن ہے تو آپ نے ایک مسلمان کے لیے بدگمانی کی اور قرآن پاک میں بدگمانی سے منع کیا گیا ہے فرمایا کہ ان باڈ اسمن بے شک باز گمان گناہ ہو جاتے ہیں یعنی بدگمانی کرنا کسی کے بارے میں برا سوچنا اس کو اپنا بلا وجہ دشمن سمجھ لینا یہ گناہ ہے دیکھیں آپ کے سوچنے سے سامنے والے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا جب تک آپ سوچ رہے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ میرا پڑوسی میرا دشمن ہے مثلاً میرے پڑوسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا نقصان کس کا ہے کہ جب میں ایسا سوچوں گا اپنے ذہن میں بار بار ایسی بات لے کر آؤں گا تو میرا اپنا نقصان ہے کہ میں ٹینشن ذہنی دباؤ کا شکار ہوں گا اور شریعت نے بدگمانی کو حرام کیوں کیا منع اس لیے کیا کہ صرف بدگمانی سے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا بدگمانی سے نہ اس کو جا کے کوئی خنجر چپے گا نہ اس کو کوئی گالی لگے گی نہ کوئی تکلیف پہنچے گی مگر یہ بدگمانی آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے, بڑھتے نفرتوں میں بدلے گی پھر یہ نفرت بڑھتے بڑھتے دشمنی میں بدلے گی اور پھر کیا ہوگا کہ آپ انتقام لینے کا موقع ڈھونڈیں گے اس کو تکلیف پہنچانے کا موقع ڈھونڈیں گے تو یہ بدگمانی ایک ایسے اسٹیج پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ سامنے دو آدمیوں کے درمیان بہت جنگ چھڑ جاتی ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی بدگمانی سے کہ آپ نے کسی کے بارے میں برا سوچا تو اپنے آپ کو اپنی سوچ کو بدلیں برا سوچنے سے بچیں اور اگر ایسے ذہن میں وسف سے آتے ہیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بدگمانی سے محفوظ فرمائیں اور اگر آج تک کسی کے بارے میں آپ ایسے شک شبہات کرتے رہے ہیں تو آپ ان سے اپنے ذہن کو صاف کر لیجئے اور اگر سامنے والے پر ظاہر ہو چکا ہے اگر سامنے والے پر آپ نے ظاہر کر دیا کہ میں فلاں پر شک کرتا ہوں یا کسی بھی طریقے سے اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ اس پر شک کر رہے ہیں تو اب یقینی سی بات ہے اس کی دل آزاری بھی ہوئی ہے آپ نے اس کا دل بھی دکھایا ہے تب آپ اس سے معافی بھی مانگے مغفرت کی رات آنے والی ہے یہ رات آنے سے پہلے پہلے اس سے معافی مانگ لیجئے تاکہ صرف اس وجہ سے آپ مغفرت سے محروم نہ رہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آئیے اگلی کال سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل نے ہم سے کیا خواب بیان کیا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں کراچی سے سلمان خواب دیکھا ہے کہ میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کے مزار ہوں اور ان کی چادر کو بوسہ دے رہا ہوں اور میری بیٹی بھی ہے اور وہی بوسہ دے رہی ہے میری وائف مزار کے ہاتھوں سے باہر ہے میرا یہ خواب ہے عورتوں کو ویسے بھی مزار سے باہر ہی رہنا چاہیے مزارات پر جانا عورتوں کے لیے جائز بھی نہیں ہے اور آپ کی بیٹی نے جو بوسہ دیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ وہ نابالغ چھوٹی سی بچی ہوں گی برحل اگر بڑی بھی ہیں تو خواب پہ تو کسی کا اختیار نہیں ہے خواب میں تو عورتیں بھی مزارات پر جا سکتی ہیں خواب پر کس کا کنٹرول ہے کچھ بھی نہیں ہے بہر تعبیر میں عرض کر دیتا ہوں پہلے اس مسئلے کو ذہن میں رکھ لیں کہ اسلامی بہنوں کا عورتوں کا مزارات پر جانا ناجائز ہے وہ مزار پر نہیں جا سکتی صرف میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کے روزہ مبارک پر عورتوں کو حاضری دینا جائز ہے اس کے علاوہ مزارات پر جانا ان کے لیے جائز نہیں ہے یہ تو تھا شرعی مسئلہ دوسرا یہ آپ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار کی زیارت کی تو مبارک خواب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے امام کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ تعبیر یہ بیان فرماتے ہیں کسی بھی نبی یا صحابی یا ولی کے مزار کی زیارت اگر خواب میں ہو جائے تو صاحب خواب کے غم دور ہو جائیں گے تو آپ کو ایک ولی کے مزار کی زیارت ہوئی ہے انشاءاللہ آپ کے غم دور ہو جائیں گے اور یہ زیارت گناہوں کا کفارہ بھی ہوگی انشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے اعمال کی طرف راضد کر دے گا ایسے اعمال پر چلا دے گا کہ وہ نیک اعمال آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گے اور بعض علماء نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کے مزار کی زیارت کرنا اپنے آپ کو ان کے مزار کے قریب دیکھنا جیسا کہ آپ نے چادر چومی اور مزار کے بالکل قریب رہے تو اس کی تعبیر یہ بیان کی ہے کہ اگر آج تک آپ نے حج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی بیٹی کو اور آپ کے گھر والوں کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے گا تو ماشاءاللہ بہت ہی مبارک خواب ہے ہر طریقے سے ہی مبارک ہے اگر آپ حج کر چکے ہیں تو بھی مبارک حج نہیں کیا تو حج کی نبید اسی طرح گناہوں کی کفارے کی بشارت اور ساتھ ساتھ غم دور ہونے کا مشدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اچھا خواب دکھایا اور انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ضرور ظاہر ہوں گے آئیے اب اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا خواب بیان کیا گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں محمد ندیم بات کر رہا ہوں کراچی سے میں ایک خواب دیکھا پرسوں صبح کے ٹائم میں آیت دیکھی لکھی ہوئی اور مسجد دیکھیے تو میں اس کی تعداد پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا قرآن کی آیت بھی مبارک اور مساجد بھی مبارک ہیں قرآن کی ہر آیت مبارک ہے اور مسجد تو ہے ہی اللہ کا گھر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کیا جاتا ہے اسے مسجد کہتے ہیں تو مسجد کا خواب میں دیکھنا مبارک ہے تعبیر یہ بیان کی گئی ہے کہ مسجد دیکھنا اپنے دین میں بہتری کی دلیل ہے یعنی آپ دین میں بہتری کی طرف جا رہے ہیں نیکیوں میں آپ کو اضافہ ہو رہا ہوگا انشاءاللہ اور خواب میں مسجد کا دیکھنا گناہوں سے توبہ کرنے پر بھی دلیل ہے نیک امال کرنے پر دلیل ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ آپ انصاف سے کام لیں گے انصاف کا وصف آپ میں پیدا ہوگا اور آخرت کے معاملے میں کوششیں کرنا بھی انشاءاللہ آپ کو نصیب ہوں گی انشاءاللہ شاء اللہ یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے اور قرآنی آیت آپ نے لکھی بھی دیکھی اگر آپ یہ بتا دیتے کہ قرآن کی کون سی آیت لکھی بھی دیکھی چونکہ قرآن پاک کی ہر سورہ مبارکہ کی تقریباً الگ تعبیر ہے ہر سورت کی الگ تعبیر ہے پھر ان میں سے بعض خاص آیتوں کی بھی الگ تعبیر ہے پھر ہر آیت کے ترجمے کے اعتبار سے بھی الگ تعبیر ہوتی ہے جو اس کا ترجمہ ہے تو اسی اعتبار سے تعبیر ہوتی ہے آپ نے مطلقاً قرآن کی آیت لکھی ہوئی دیکھی تو ہم یہی بیان کریں گے کہ انشاءاللہ اس خواب کے آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی اگر باقاعدہ قرآن کی آیت ہمارے سامنے ہوتی تو انشاءاللہ اس کی بھی تعبیر انشاءاللہ اللہ واضح کی جاتی آئیے اگلے کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا خواب بیان کیا جا رہا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تعالیٰ جی میرا نام محمد رفیق ہے اور میں آگرہ ساگا ریاست کراچی سے بات کر رہا ہوں اور خواب یہ ہے کہ میری چھوٹی بہن خواب میں دیکھا کہ ایک مسجد ہے جو کے علاقے میں واقف ہے شہید مسجد تو اس کی دو منزلہ چھتے ہیں نا جو ان کو پورے صفائی کی جو ٹی وغیرہ جلائے جاتے ہیں وہ جگہ پوری صاف کر رہی ہے اور صاف کرتے کرتے جب دوسرے فلور پہ جاتی ہیں تو وہاں پر ایک جنازہ پڑا ہوا ہے تو جنازہ دیکھ کے گھبرا جاتی ہے وہاں سے بس وہ جگہ سے پھر آنکھ پھل جاتی ہے سبحان اللہ رفیق بھائی کراچی کے علاقے آگرہ تاج انہوں نے اپنی چھوٹی ہمشیرہ کا خواب بیان کیا ہے خواب کے دو حصے ایک تو شہید مسجد کھاردر دیکھی دوسرا یہ کہ وہ جنازہ دیکھا اس خواب کی اس خواب سے جو جنازے کا کوئی تعلق نہیں ہے جنازے کا دیکھنا ادغاس الحلام میں سے ہے اس کی تعبیر نہیں ہے ہاں البتہ انہوں نے مسجد کی صفائی کی اور مسجد کو دیکھا مسجد صاف کی تو اس کی مبارک تعبیر ہے وہ میں عرض کرتا ہوں پہلے شہید مسجد کے بارے میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بتاؤں کہ یہ وہ مسجد ہے کھاردر کے علاقے میں واقع اور بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برتا عالیہ اس مسجد کے امام اور خطیب تھے یعنی دعوت اسلامی کے آغاز سے پہلے شیخ امیر تمیر سنت اس مسجد میں نمازیں پڑھایا کرتے تھے الحمدللہ یہ مسجد آج بھی خاردر کے علاقے میں واقع ہے اور دعوت اسلامی کے مرکزی حیثیت اپنے علاقے کے اعتبار سے مرکزی حیثیت رکھتی ہے بہرحال خواب میں یہ بیان کیا کہ شہید مسجد کی پہلی اور دوسری منزل کی صفائی کی اور جو دیے تھے وہ جلائے اور ان کی بھی صفائی وغیرہ کی ہے تو مساجد کی صفائی کرنا اس کی تعبیر بہت ہی مبارک ہے کیونکہ مسجد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے گھر اس اعتبار سے کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد کی صفائی کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے چنانچہ حدیث سے پاک میں آتا ہے میرے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احب جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو پسند فرماتا ہے احبا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو محبوب ترین رکھتا ہے اذا احب اللہ ابدن جا لہو خادمہ مسجد تو اللہ تعالیٰ اس کو مسجد کی خدمت فرما دیتا ہے اس کو مسجد کا خادم بنا دیتا ہے غور کیجئے کہ کتنی پیاری حدیث سے مبارکہ ہے مگر آج کل کم علمی کم فہمی کی بنا پر جو ہماری مساجد کے خادمین ہیں ان کو انتہائی عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے ان کو لو کلاس سمجھا جاتا ہے حالانکہ حدیث پاک میں ان کے لئے بشارت ہے تو ہر اس شخص کے لئے ضروری نہیں ہے کہ جو باقاعدہ خادم ہو اسی کے لئے یہی ہے بلکہ جو بھی مسجد کی خدمت کرے آپ بھی مسجد میں جھاڑو دے سکتے ہیں مسجد کی صفائی آپ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا تو مسجد کی صفائی کرنے کی بڑی برکتیں خواب میں مسجد کو صاف کرتے ہوئے دیکھا تعبیر یہ ہے کہ ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آپ کو نصیب ہوگی یہ اس کی تعبیر بیان کی گئی ہے دوسری ایک اور بات بھی یہ بیان کی گئی نمبر ایک تو یہ کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے محبت میں ان شاء اللہ اضافہ ہوگا کیونکہ مساجد کو مسجد کی صفائی کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر مبارک ہے آئیے اگلے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں محمد سفیان اطاری بلال پور ضلع سے سیز کر رہا ہوں میری سسٹر نے خواب دیکھا ہے کہ خواب کے اندر انہوں نے اپنا آگے والا دانت ہلتا ہوا دیکھا ہے کافی طرح ہل رہا ہے اور وہ بہت ڈر رہی ہیں کہ اگر یہ ٹوٹ گیا تو شاید یہ دوبارہ نہیں آئے گا تو اس کے بعد انہیں جاگ آ جاتی اٹھ جاتی ہیں براہ کرم اس کی تعبیر ارشاد فرما رہے ہیں دانت جو ہیں یہ تعبیر کے اعتبار سے رشتے دار ہیں اوپر کے دانت یہ مرد کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ددیال یہ ہیں اور نچلے دانت جو عورتوں کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں یعنی خواب دیکھنے والے کا ننیال دانت کا ہلنا یہ بیماری کی طرف اشارہ ہے خواب دیکھنے والا بیمار نہیں ہوگا بلکہ دانت اوپر والے ہل رہے ہیں تو اوپر والے دانت کیا ہے ددیال کے رشتہ دار تو ددیال کے رشتہ داروں میں سے کوئی قریبی شخص بیمار ہو سکتا ہے یہ اس کی تعبیر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اور صدقہ دے دیں انشاءاللہ شاء اللہ بلا ہوگی تو دور ہو جائے گی ٹل جائے گی انشاءاللہ آخری خواب ہے یہ بھی سن لیجیے اور اس کی تعبیر بھی انشاءاللہ بیان کی جاتی ہے صلی اللہ تعالی محمد میں کالا میاں والے سے ہوں خواب یہ میرے ابو جان کو نا رات خواب میں نا آسمان پر دو مرتبہ مجھے دعوت اسلام سے پیار ہے لکھا ہوا نظر آیا خواب اچھا ہی اچھا بھی ہے مگر پھر بھی اس کی تعبیر بیان کر دیں جزاک اللہ جی آسمان پر مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے لکھا ہوا نظر آئے اب آپ نے خود ہی بتا دیا کہ خواب تو اچھا ہے یا کہ بہت اچھا خواب ہے آسمان دیکھیں بلندی ہے بلند آسمان ہے اور دعوت اسلامی کی محبت کا پیغام آپ نے آسمان پر لکھا دیکھا یہ جملہ دیکھا مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے اور آسمان ہے بلندی انشاءاللہ شاء خواب دیکھنے والے یعنی آپ کے ابو جان ان کے دل میں دعوت اسلامی کی محبت میں ترقی ہوگی بڑھے گی دعوت اسلامی کی محبت بڑھے گی ان اللہ ان اللہ آپ کے دل میں بھی بڑھے گی اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے ماحول میں استقامت نصیب فرمائے مرتے دم تک ہمیں دعوت اسلامی کے ماحول میں رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی سے محبت کرنے اور اپنی جان اور اپنا وقت اپنا مال ہر چیز دعوت اسلامی کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرمائے کیوں نہ ہو کہ یہ پلیٹ فارم یہ تحریک یہ گناہوں سے بچا رہی ہے یہ لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کر رہی ہے اچھائی کی طرف بلا رہی ہے براہ سے دور کر رہی ہے نوجوان نسل میں عمل کا جذبہ پیدا کر رہی ہے تو اس تحریک کا ضرور بھی ضرور ساتھ دینا چاہیے ان شاء اللہ رضا یہی سلسلہ خوابوں کی تعبیر جو ابھی نشر کیا گیا براہ راست یہ اتوار کو صبح آٹھ بجے انشاءاللہ نشر مقرر کے طور پر چلایا جائے گا اور آئندہ بدھ کو اسی طریقے سے انشاءاللہ شاء رات آٹھ بجے خوابوں کی تعبیر براہ راست سلسلہ ہوگا ہماری رات کے بارہ بجے کے بعد خصوصی نشریات یو کے لیے ہوتی ہیں تو آج رات بارہ بجے روحانی سلسلہ براہ راست نشر کیا جائے گا اگر آپ ہمارے اس سلسلے میں کال ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں ہمارے حصے کا, ہمارے سلسلے کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور اپنی تعبیر آپ اپنے ٹیلی ویژن پر سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال ریکارڈ کروا دیں زیرو ٹو اسکرین پر نمبر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور شرعی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے بھی ڈبل بارہ گھنٹے رابطہ کیا جا سکتا ہے اور خوابوں کی تعبیریں اگر آپ ای میل کے ذریعے معلوم کرنا چاہیں تو آپ ہمیں خواب کی تعبیر ایٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر ای میل کر دیں خواب کی تعبیر آپ کو ای میل کر دی جائے گی اور اگر یہ سلسلے کے بارے میں آپ اپنے تاثرات دینا چاہیں سلسلہ کیسا ہے آپ کو کیسا لگتا ہے اس کے بارے میں آپ کے کی کیا ریمارکس ہیں کیا فیڈ بیک ہیں تو یہ بھی آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں مدنی اس ایڈریس پر آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے ہمیں صرات مستقیم اچھے رستے نیک رستے پر چلنے کی توفیق طا فرمائے ہر برائی ہر برے کام سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبرک وسلم